مکتوبات امیر المومنین علیہ السلام پیش کیے جا رہے ہیں امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام اپنے اس مکتوب میں ارشاد فرماتے ہیں جو یہ مکتوب آپ نے والی بسرا عبداللہ ابن عباس کے نام ارسال کیا ہے اس مکتوب میں آپ فرماتے ہیں تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ بسرا وہ جگہ ہے جہاں شیطان اترتا ہے اور فتنے سر اٹھاتے ہیں یہاں کے باشندوں کو حسن سلوک سے خوش رکھو اور ان کے دلوں سے خوف کی گرہیں کھول دو مجھے یہ اطلاع ملی ہے کہ تم بنی تمیم سے درشتی کے ساتھ پیش آتے ہو اور ان پر سختی روا رکھتے ہو بنی تمیم تو وہ ہیں کہ جب بھی ان کا کوئی ستارہ ڈوبتا ہے تو اس کی جگہ دوسرا اوپر آتا ہے اور جاہلیت اور اسلام میں کوئی ان سے جنگ جوئی میں بڑھ نہ سکا اور پھر انہیں ہم سے قرابت کا لگاؤ اور عزیزداری کا تعلق بھی ہے کہ اگر ہم اس کا خیال رکھیں گے تو اجر پائیں گے اور اس کا لحاظ نہ کریں گے تو گنہگار ہوں گے دیکھو ابن عباس خدا تم پر رحم کرے ریت کے بارے میں تمہارے ہاتھ اور زبان سے جو اچھائی اور برائی ہونے والی ہو اس میں جلد بازی نہ کیا کرو کیونکہ ہم دونوں اس ذمہ داری میں برابر کے شریک ہیں تمہیں اس حسن زن کے مطابق ثابت ہونا چاہیے جو مجھے تمہارے ساتھ ہے اور تمہارے بارے میں میری رائے غلط ثابت نہ ہونا چاہیے وسلام